یو اللہ منو پہلے کہتی تھی اللہ زین جن کے نیچے ترغیب اخلاص تھی یا نہیں اب فرماتے ہیں اخلاص ہو تو ثواب ملے گا اخلاص نہ ہو تو ثواب نہیں ملے گا لکھو عنوان بتلان ثواب درعد میں اخلاص اخلاص نہ ہو تو ثواب بات نے ثواب در ادمی خلاص اے ایمان والو نہ باطل کرا اپنے صدقوں کو, کو ساتھ احسان کے اور کس کے ساتھ ایزاد کے ساتھ مثل اس شخص کے جو خرچ کرتا ہے اپنے مال کو واسطے دکھلاوے لوگوں کے جیسے دکھلاوے کا خرچ کرو وہ بھی باطل اسی طرح من و اذا کے ساتھ بھی صدقہ کا ہوتا ہے باطل ہو جاتا ہے وہ خرچ کرتا ہے اپنا مال لیکن نہیں ایمان لاتو سات اللہ کے نو سات دن کی مد کی تو اس کی دو وجہ ہیں ایک تو بےمان ہے تو کافر کا صدقہ قبول ہوگا اور دوسرا کیا ہے ریاکار ہے تو دو مرض ہیں اس کے اندر تو جیسے اس کا صدقہ قبول نہیں اس کا بھی قبول نہیں اب اس کی مثال دی گئی اس کی مثال ایسے ہے میرے عزیز جہاں پتھرلی زمینیں ہوتی ہیں نا پتھرلی زمینیں سمجھے تو وہاں پتھر کے اوپر اگر ڈال دو دانا تو دانا اگے گا دانا اس وقت اگے گا کہ پتھر جو ہے نا ایک تو چکنا پتھر ناؤ خردرا ہو اور دوسرا اس کے اوپر کیا ہو مٹی ہو تو مٹی کے اندر دانا ڈالو گے تو مٹی اس کے خردے پتھر کے اندر جم جائے گی نا پھر دانا پیدا ہوگا پہاڑی علاقوں کے اندر اگے گا لیکن اگر پتھر ہو املس املس جانتے ہو بالکل صاف چکنا کوردرا نہ ہو بالکل چکنا ہو اور اس اوپر مٹی بھی ہو اور آپ دانا ڈالیں تو بارش آئے تو بارش دانے کو بہا لے جائے گی مٹی کو بھی بہا لے جائے گی کیونکہ پتھر کوردرا نہیں چکنا ہے صاف ہے فرمایا اس کی مثال ایسی ہے کہ آپ نے خرچ کیا لیکن آندھی چلی بارش چلی کس کی ریاکاری کی من و اگا کی تو آپ کے دانے وہ بہا لے گی دانا نہیں ہوگا پودا نہیں ہوگا یہ سمجھی بات تو جس طرح وہ شاخل نہیں اٹھاتا تمہارے انفاق سے بھی سمرا نہیں ملے گا تم کو دیکھو جی مسالو مسال بگنے حالت حالت اس کی مسل ہالا چکنے پتھر کے ہے سفان کا منا لکھو جی چکنا پتھر مسل ہالا چکنے پتھر کے ہے تو اس پہ مٹی ہو بس پہنچے اس کو بارش سخت وابل من بارش سخت اور وہاں دانا بھی ہو ادھر دانا نہیں لکھا ہوا دانا بھی ہو بارش سخت تارا کا مسلدا چھوڑ جو اس کو بالکل صاف تو جس طرح وہ شخص حل نہیں اٹھائے گا دانے سے یہ اٹھائیں گے ان کے لیے بھی سمرا نہیں ہوگا لا یقدرون نہیں قادر ہوں گے ایسے منفق لا یقدرون کا پہل کون بنے گا ایسے منفق جو ریا کے لیے خرچ کرتے ہیں مند عذاب پہ خرچ کرتے ہیں نہیں قادر ہوں گے ایسے منفر کسی چیز کے قیامت میں اس سے پہ انہوں نے کمایا اور اللہ تبارک و تعالی نہ رہنمائی کریں گے کافر لوگوں کی بہشت کی طرح ادھر رہنمائی سے مراد کیا ہے بہشت کی رہنمائی ضرور لکھو کیونکہ لا یق رونا لاش قیامت میں ہو ہوگا دنیا میں ہے تو یہاں بھی ایسے ہوگا کہ دنیا کے رہنمائی نہیں اور اللہ تعالیٰ نہیں رہنمائی فرمائیں گے کافر لوگوں کو بہشت کی اچھا جی یہ تو تھا بتلان ثواب در آدمی اخلاص اور اس کی مثال دی گئی اب مثال اخلاص کی ماشاء اللہ بین کے نیچے لکھو مثال برائے اخلاص مثال برائے خلاص ادھر بھی اللہ دین سے پہلے نبکا کا معروف ہے مثال ان لوگوں کے خرچ کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال واسطے طلب کرنے رضا اللہ کے ایک تو اللہ کی رضا ہے تصویر اس کا معنی لکھو اور اپنے دلوں کو مضبوط رکھ کر تصویر معنی مضبوط رکھ کر انفوشا کا معنی دل اور اپنے دلوں کو مضبوط رکھ کر مضبوط رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نا مثال طرح ہم چندے کی ترغیب دیتے ہیں خرچ کرو مدرسے کے لیے مسجد کے لیے خرچ کرو لکھوا دیا جی پچاس ہزار روپیہ دیں گے لاکھ روپیہ دیں گے لکھوا تو دیا مولوی صاحب کی ترغیب پہ لیکن جب گھر پہنچے تو کہنے گے بھوئے کوئی مجھ سے تو ہلتی ہو گئی اس کی ترغیب دینے میں میں جلد بازی کی اب کہاں سے پیسے خرچ کروں گا تو دل کو اس نے مضبوط کیا یا ڈھیلا ملا کر دیا تو دلوں کو مضبوط ایسے کرو کہ دینے کے بعد پریشانی نہ ہو یا لکھوانے کے بعد پریشانی نہ ہو کہ میں نے ایسا کام تم کیا غلطی کی بات یہ ہے آپ دلوں کو مضبوط رکھ کر دیتے ہیں ان کی مثال دیکھو کا جنت النت ایک با ہو جی ٹیلے کے اوپر یہ ٹیلے کا با کیوں کہا ہے آپ دیہاتی لوگوں سے پوچھو تو ٹیلے کی مٹی بڑی زبردست طاقتور ہوتی ہے بڑے بڑے ٹیلوں کی مٹی کا ہوتی ہے طاقتور لوگ وہ مٹی اٹھا کے اپنے کھیتوں میں ڈالتے ہیں ایک تو مٹی طاقتور ہوئی دوسرا ٹیلے کے اوپر جو باغ ہوگا اس کو ہوا اچھی لگے گی یا نہیں اسی طرح روشنی بھی اچھی لگے گی باغ کے لیے ضروری ہے کہ اس کو हो, हवा لگے روشنی ہو ہوا لگے اور پھر بارش ہوگی نا تو بارش اپنی مقدار تک وہاں رہے گی زیادہ بارش ٹیلے سے نیچے بائے جائے گی اور نیچے جو باغ ہوگا نا تو وہاں بارش بہت زیادہ ہو اتنی اتنی بارش کڑی رہے تو باغ تباہ ہو جائے گا نہیں کچھ دنوں کے باغ اس بعد ٹیلے کا باغ کہا دیکھو جی کا ماسا نے جن باغ کے کے اوپر ٹیلے کو ہو وابلون پہنچے اس کو سخت بارش فو کولوہ بس وہ لاتا ہے اپنے پھل دگنے بارشیں پہنچتی ہیں دگنے پھل لاتا ہے پس اگر نہ پہنچے اس کو بارش زیادہ تو پل لوں تو پس فوار ہی صحیح تل کے دو معنی کیے جاتے ہیں ایک تو پھوار بھائی ایک زیادہ بارش ہوتی ہے دوسری کا ہوتی ہے تھوڑی پھوار ہوتی ہے پیر سے معمولیڑا ہو جاتا ہے تو تال کا من ہوتا ہے اور تال کا من شبنم بھی ہوتا ہے, ہے. جان تو دیکھنے والا ہے ہارولر رشید سویا ہوا تھا اور اس کو ایک غلام دبا رہا تھا ایک باندی دبا رہی تھی سمجھے تو غلام اور باندی نے آپس کے اندر تھوڑی سی مزاق کی آزاد ہوتے ہیں گھر خرید غلام باندی تو ہارون اور رشی ناراض ہو گیا کہنے لگا تمہیں شرم نہیں آتی آپس میں آئندہ اگر اس کا نام لیا تو یاد رکھوں گا سزا کروں گا وہ باندی کو کہا باندی کو کہا کہ آئندہ اگر اس کا نام لیا تو تجھے کیا دوں گا سزا دوں گا بات ہوئی ختم ہو گئی تو الحمدللہ ان دن ہزار سے زائد باندیاں تھیں ہارون الرشید کی لیکن ان پہ کنٹرول کرتی تھی اس کی بیوی بیوی بیبیدہ نماز صبح کے بعد سب کو تلاوت میں مشغول کرتی تھی قرآن کی تلاوت کرتی سمجھے تو ایک دن وہی ہارون الرشید بیٹھے ہوئے تھے یا سوئے ہوئے تھے اور وہ باندھی تلاوت کر رہی تھی تو قرآن کی تلاوت کرتی آئی اس غلام کا نام تھا تل کیا نام تھا تو ہارونر الرشید نے کہا تھا آئندہ اگر اس کا نام لیا نا تو جدید ڈانٹوں گا سزا دوں گا اب پڑھتی آئی ہے, ہے کہتی ہے فعا تا ذیر پلم نہ تل تو نہیں کہنا تھا نا اس نے وہ غلام کا نام کیا تھا تل اگر تل کا نام آتا ہے تو کہنی بول جیسے تو امیر اور مومنی بہت پڑے گیا کہ بادل سیہ کبھی یو ہوتا ہے کہ آدمی خرچ تو کرتا ہے اخلاص کے ساتھ اخلاص کے ساتھ خرچ گیا تو نبکا صحیح ہو گیا نہیں تو اخلاص کے ساتھ خرچ کرو نبکا کیا ہو گیا صحیح. لیکن لے کر شرط بکا نہیں پائی جاتی شرط سیاحت پائی جاتی ہے نبکے کے اندر لیکن شرطیں بکا نہیں پائی جاتی تو پھر وہ فاسد ہو جاتا ہے مثال کے طور پہ میں اللہ کی رضا کے لیے ایک طالب علم پہ خرچ کرتا ہوں ایسے میں نا تو اللہ راضی ہو جاتا ہے میرا خرچ کیا ہے صحیح ہے طالب علم پہ خرچ کیا لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ طالب علم جو ہے میری بے فرمانی کرتا ہے تو میں اس کو پکڑ کے ڈنڈا بھی مارتا ہوں کہتے تو حیاش شرم نہیں آتی کل تیرے اوپر میں نے خرچ کیے تھے پیسے خرچ کیے اب میری بے فرمانی کر رہے ہیں گیا او سواب احسان جترانے کے ساتھ صحت کے بعد بھی تم سواب کبھی احسان نہ جیت لایا کرو آ شاگرد کوئی غلطی کرے بے شک ڈنڈے مارو جو کچھ کہو لیکن یہ کبھی نہیں کہنا کہ میں نے تو چمکا دیے تھے پیسے دیے تھے تجھے پہ خرچ کیا تھا تو نوک حرام ہے یہ بات کہی تو بس گیا دیکھو جی یہ مثال کس کی ہے نفقات فاسدہ فاسدا سیہ سیاحت کے بعد بھی نفکا کیا ہو جاتا ہے فاسد ہو جاتا ہے اس کی مثال یہ دی گئی کہ دیکھو بھائی ایک آدمی ہے بوڑھا اور اس کا باغ ہے اور اس کے سارے رزق کی اور معاش کی دار و مدار کس سے ہے بات سے سارے گھر کا خرچہ کس سے آتا ہے باغ سے آتا ہے کیونکہ اس کی اولاد بالکل ننی منی ہے چھوٹی ہے وہ کماتی نہیں ہے تو دیکھو اس کے اوپر دار و مدار ہے باغ کے اوپر اور اللہ تعالی کی طرف سے اگر آندھی آ جائے آگ کی آندھی اس کے باغ کو جرا دے تو کتنا نقصان ہے یا نہیں جو تم نے جو خرچ کیا اللہ کی راہ کے اندر تو سواد کے امیدوار ہو یا نہیں پھر تم نے جو کہا نمک حرام کہا ایزا احسان بتلایا تو اس آندھی نے تمہارے سواب کو جلا دیا نہ جلا دیا دیکھو جی بدو ہاتھوں کم کیا چاہتا ہے تمہارا یہ کہ اس کے لیے باغ کھجوروں کا انگوروں کا جاری ہوئی جو اس کے نہریں اور واسطے اس کے بیچ اس کے ہر قسم کے پھل ہوں واسا بہل کے بار اور پہنچے اس کو بڑھاپا اس کی اولاد کمزور نی منی بس پہنچے اس کو آندھی سار کا میلی لکھنا ہے آندھی پہنچے ایسی آندھی کہ اس کے اندر آگوں پر جلا ڈالے تو کتنے نقصان ہوگا اسی طرح بیان کرتے ہیں اللہ ہوتا کہ تم غور و فکر کرو یا منو ترغیب انفاق از مال طیب ترغیب ان پاک از مال طیب اللہ کی راہ میں مال جو خرچ کرو پاک ہو اور عمدہ ہو طیب کا میں نے کیا کرنا ہے صرف پاک نہیں پاک کے ساتھ کیا عمدہ بھی ہو اچھا بھی ہو سمجھے کیا جی یہ نہ ہو کہ اچھی بکری اپنے پاس کھڑی کرو اور کمزور بکری کس کو دے دو غریبوں کو دے دو غلط ہے اللہ کی راہ میں اچھا مال دینا چاہیے اے ایمان بالو خرچ کرو عمدہ صحیح بات کے نیچے مانا عمدہ چیزیں تو حرض کرو عمدہ وہ چیزیں جو کماتے ہو تم وہ مما اخرنال منال ار اور اس سے کہ نکالا ہم نے واسطے تمہارے زمین سے زمین سے غلہ نکلتا ہے نا تو غلہ بھی کیسا دو عمدہ غلہ پیسے بھی اچھے جانور بھی اچھے غلہ بھی عمدہ بلا تو یم مبو اور نہ کشت کرو تم ردی چیز کو خبیص کا منع ردی لکھو اور نہ کشت کرو ردی چیز کو اسے کہ خارج کرتے ہو تم حالانکہ نہیں تم لینے والے اس کے مگر یہ کہ چاشو پوشی کرو تم سے تمہیں اگر کوئی ردی چیز دو تو لوگے تمہارے بیٹوں کو کوئی آدمی آم دے خراب پدبو دارآم گلے سڑے لوگے نہیں چش کو ہی کرو تو اور بات ہے لیکن لوگ کیا کرتے ہیں کہ عام خراب ہو جائیں سڑ جائیں تو جو کو جا کے دو طلبہ کو جا دوا یہ حالت ایک دفعہ پتہ نہیں کسی نے کیا حرکت کی وہ ہمیں آٹا دیا بالکل کڑوا آٹا زہریلا ہوتا ہے کڑوا آٹا ہمارے ایک حافظ صاحب ہے ان کو بھوک جلتی لگتی ہے تو میں نے ان کو اجازت دی ہوئی ہے نابینے ہیں کہ پہلے روٹی لے لیے گو انہوں نے جو پہلے روٹی لی ابھی شروع کی تھی نے تو کڑوی ہے تو میں نے بورچون کو کہا بس رکھ دو سمجھے جی? بلکہ روٹیاں پکوائیں روٹیاں پکواؤ کسی جانور کو دے دیں گے بھینس والوں کو جانور تو کھا لیتے ہیں اور آٹا گوندو اور کو کھلاؤ اچھی چیز کھلاؤ تو میں نے جمعہ پہ کہا بغیر نام لیے کہ کوئی کر کیا کرو اپنے لیے تو زاری لاٹا کروا نہیں کرتے ہیں لوگ اچھا حبیص جی ہاں جی؟ اللہ مگر یہ کہ چشپوشی کرو اور جان لو اللہ تعالی بے پرواہ ہے تمہارے صدقات سے اور حمید تعریف کیے ہوئے ہیں تم تعریف نہیں کرو گے تو اللہ کے مخلوق پر اس سے تعریف کرتے ہیں اشیتان اور یاد مل بر مزاحمت شیطان شیطان مزاحمت کرے گا لیکن تمبی کی گئی کہ شیطان کا مقابلہ کرنا ہے تمبی بر مزاحمت شیطان اللہ کے راہ میں خرچ کرو گے نا تو شیطان تمہیں ڈرائے گا کہ تمہارا مال کیا ہوگا کم ہوگا مال کیا ہوگا کم ہوگا ایسے ڈراتا ہے تمہارا مال کیا ہوگا کم ہوگا تو شیتان سے نہ ڈرنا زیادہ خرچ کرنا ایسے شیطان ہو یا دکھ مجھ شیطان شیتان ڈراتا ہے تم کو یا وعدہ کا منع نہ لکھو ڈرانا لکھو ڈرانا آگے وعدے کا منع لکھنا شیطان ڈراتا ہے تم کو کس سے فکر سے کہ اگر خرچ کیا تو پیسے تھوڑے ہو جائیں گے اور حکم کرتا ہے تم کو ساتھ بکل کے بھائی دوسرے مقام پہ فاشا کا من بے حی ہوتا ہے زنا یہاں فاشا کا منع کیا ہے بکل ہے لکھل حکم کر بغل کے ساتھ اور اللہ تعالی وعدہ دیتے ہیں تم کو پہلا یادوں کا من ڈرانا تھا اس عاددوں کا منع کیا ہے وعدہ دیتے ہیں تم کو بخشش کا اپنی طرف سے اور فضل کا کہ میری راہ میں خرچ کرو تمہارے گناہ بھی باقی دوں گا اور زیادہ دوں گا کا مانا کیا ہے آہ. تم سو روپیہ خرچ کرو گے ہم ہزار تمہیں دیں گے واللہ علیم اللہ تعالی غصت والے ہیں اور کیا جاننے والے جو تل حکمت مینشا حکمت کے نیچے لکھو فاہم دین حکمت کا معنی دین کی سمجھ دیتے ہیں فاہم دین جس کو کہتے ہیں اور وہ شخص کے دیا گیا پہ دین پرستا کی دیا گیا خیر کشی کیونکہ دین کی سمجھ آ جائے تو سبحان اللہ سب سے بڑی چیز یہی ہے نا دین کی سمجھ کے ساتھ انسان کے عقائد بھی درست ہوتے ہیں امال بھی درست ہوتے ہیں دین کی سمجھ نہ ہو تو پھر علو لازم رسول کے اس کو کہہ دیتے ہیں کل سنا تھا نا یہ ہارتے ہیں وما اور نئی نصیحت حاصل کرتے مگر عقل والے مستفیدین وہی ہیں وما انفقتم من فقات تاکید رعایت شرائط خرچ کرنے کے جو شرائط ہے نا ان کی تاکید کی جاتی ہے تاکید رعایت شرائط بھئی خرچ کرنے کے شرائط کیا ہے شرط صحت کیا ہے اخلاص پہلی پہلی شرط سی آتے ہیں. کیا اخلاص ہوگا تو صحیح ہوگا سوار نبکہ اگر اخلاص نہیں ہوگا تو ابتدان بھی نب صحیح نہیں ہوگا دوسری شرطیں ہیں بقا کی جس کی کہ شرط کرنے کے بعد احسان نہ جتلاؤ شرط کرنے کے بعد ایزا نہ دو شرط کرنے کے بعد ریاکاری نہ کرو یہ سب شرائط کا خیال کرو تاکید رعایت شرائط اور جو کوئی خرچ کرو گے کوئی خرچ یا منت مانو گے کوئی منت تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اس کو منت کس کی ہو اللہ کی ہو یا غیر کی ہو بھائی آپ کی قیمت میں میں عرض کر رہا ہوں پہلے مولوی صحبان کو کہا تھا کہ جن مولویوں کا نام ہے نظر محمد کیا تو ایسے نظر نہ لکھا کرو کس کے ساتھ لکھا کرو آ کے ساتھ وا ذا کیونکہ نظر خدا کی ہوتی ہے حضور کی ہوتی ہے ہمارے یہاں بہت سے مولوی تھے ایسے نظر محمد ظال کی تاریخ تو میں نے ان کو رکھا اللہ کے بندے سوچو بڑے بڑے مولوی ہو کے نظر محمد جیسے غلط لکھتے ہو یا منت مانو کوئی منت تو اللہ جانتے ہیں منت اللہ کی ہو اور نہیں واسطے ظالم کے کوئی مددگار ظالم کون ہے جو غیر اللہ کی نظر مانے کیا یا بے جا خرچ کرے ان تبدار میرے بہت رام صدات کے لیے دیکھا جاتا ہے عام اگر چندہ ہو رہا ہو تو بے شک آپ ظاہر ضہور لکھائیں تاکہ دوسروں کو ترغیب ہو اسی طرح زکوۃ کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ ظاہر ضہور زکوۃ دو جیسے یہ نماز ظاہر ضہور کرتے ہو سمجھے اس کے علاوہ باقی صدقات نافرا ہے نا اس کے اندر کیا اچھا ہے پوشیدگی بہتر ہے سمجھے پوشیدہ دو یہ ان تبد صدقات اگر ظاہر کرو تم صدقاتو ہو فن یہ بھی اچھی چیز ہے نیم با حیا میں تھا نیما شاعن کیا نیما شائنیا مقصود دل مد بن جائے گا یہ عربی عبارت کے لحاظ ہاں سے ترکیب گرا کئی دعا پڑا ہے تو یہ بھی اچھی چیز ہے بین تو اور اگر چھپا کے دو صدقات کو اور دے دو کو کے ہاتھ میں تو یہ بہتر ہے ظاہر کرنے سے چھپا کے دینا بہتر ہے صدقات نہ کھلا اچھا جی وہ کب سمرا جب تم صدقات کرو گے نا تو صدقہ تو زبر رب صدقہ جو ہے اللہ کے غصے کو مٹا دیتا ہے صدقہ کرنے سے سہیرہ گناہ بھی مٹ جاتے ہیں جیسے نماز سے مٹتے ہیں نا صدقہ کرنے سے بھی مٹتے ہیں یہ ہے سمرا اور مٹائے گا اللہ تعالیٰ تم سے بعض گناہ تمہارے مین تبیزیہ ہے بعض لکھو بعض گنا تمارے اور اللہ تعالیٰ ساتھ اس کے کرتے ہو خبردار ہے لئے سا الح کا خدا ہوں امو احسان لکھو اموں میں احسان بابسلم کافر اموں میں احسان بامسلم کافر مسلمان پہ بھی احسان کرو کافر میں بھی احسان کو ایک روایت میں ہے کہ صحابہ کرام کو خیال ہوا کہ ہم اپنے کافر رشتہ داروں پہ خرچ نہ کریں ان پہ خرچ نہ کریں کافر رشتہ دار وہ تنگ ہو کے مسلمان ہو جائیں گے اور ایک روایت میں خود حضور کو بھی خیال ہوا حضرت کو کہ کافر رشتہ داروں پہ خرچ نہ کیا جائے تو اللہ تعالیم نہ جو مستحق ہو محتاج ہو چاہے وہ کافر کیوں نہ ہو اس کیا کرو خرچ کرو لیکن آپ ایک سوال کریں گے حدیث پاک میں آتا ہے لا کا یا کھانا کون کھائے نیک آدمی وہاں پہ نیک آدمی کھانا کھائے ادھر ہے کہ ہر ایک کو دو تو اس کا جواب یہ ہے کہ تام ہے دو قسم ایک تام ہے ضیافت کا ایک کام کس کا ہے کہ کسی کو مہمان بنا کے لاؤ اعزازی طور پہ یہ ضیافت ہوتی ہے اور دوسرا کام ہے حاجت کا کیا کہ ایک بھوکھا آدمی جاتا ہے تمہیں کہتا ہے مجھے بھوک لگی ہے کھلاؤ تو فرق ہے یا نہیں تو کام حاجت ہر ایک کو دو بھوکھا ہر ایک کو کھانا دو چاہے مسلمان ہو لیکن مہمانی کر کے آنا ضیافت کے طور پہ کافر کو وہ اعزاز نہ دو کس دو؟ کو اعزاز دو وہ مسلمان کو اب سمجھ آ گیا کام ضیافت سارے کام حاجت سارے کو بھی روٹی ڈالتے ہو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میری حکومت کے اندر اگر کتا بھوک سے مر گیا تو اللہ مجھ سے پوچھے گا کیا عمر تھی کتے کے لیے چوری انتظام کیا گیا لو مات اللہ شل قرات جو لکانا مرو مسورا روایت ہے دیکھو ہی. نَحِ تیرے ذیمہ ہدایت پہ لانا ان کا کہ حضور نے کیا فرمایا تھا خرچ نہ کرو مجبور ہو کے کس پہ آئیں گے ہدایت پہ تو تیرے ذمے نہیں ہدایت پہ لانا. لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے لیکن بما تم پھینکو تم خرچ کرو آ اور جو ہی خرچ کرتے ہو تم مال سے خیر کے نیچے کا لکھنا ہے اور جو ہی خرچ کرتے ہو تم مال سے پہلے ان سوچتے تم اپنے فائدے کے لیے اور یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے ہر حاجت مند کو دینے سے یہ فائدہ کس سے حاصل ہوتا ہے ہر محتاج کو دو چاہے کافی نہ ہو اور جو خرچ کرتے ہو مال سے اپنے فائدے کے لیے گھما تم فکون فائدہ نمبر دو اور نہیں خرچ کرتے تم مگر واسطے طلب کرنے کس کے اللہ کی رضا کے لیے نمبر تین اور جو ہی خرچ کرو گے تم مال سے پورا دیا جائے گا ثواب اس کا طرف تمہارے اور تم ظلم نہیں کیے جاؤ گے تو خرچ کرنے سے اللہ بھی راضی ہوگا دنیا میں اور قیامت کے دن تمہیں کیا ملے گا ثواب بھی ملے گا دونوں چیزیں حاصل ہو جائیں گی لل پکرا حقیقی مستحقین صدقات کا بیان مستحقین صدقات بہت ہیں ہر حاجت مند غریب جو ہے مستحق صدقات کا لیکن حقیقی مستحقین کا بیان ہے حقیقی مستحقین صدقات حقیقی مستحقین صدقات یہ طالب علم ہے کونے جی یا مجاہدین ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے راہ میں بند کر دیا ہے بھائی تم اللہ کے راستے میں بند نہیں ہو کہ اللہ کا راہ ہے کہ اس میں بند کر دی مجاہد بھی اللہ کے راہ کے اندر بند کیا گیا ہے بند کا معنی یہ ہے کہ باقی دنیاوی کام نہیں کرتے چلتے پھرتے نہیں ماضی علم کے خاطر رکے ہوئے ہیں یا جہاد کے خاطر رکے ہوئے ہیں وہ زیادہ مستحق ہیں یہ بات سمجھ گئی ہے تو صدقہ دو ان فکرا کو جو کہ بند کیے گئے ہیں اللہ کے راہ میں صفت نمبر ایک جہاد کے لیے علم کے لیے لا لاجستوں فی الحال نہیں طاقت رکھتے سفر کرنے کی بیچ زمین کے زمین میں سفر کرنے کی طاقت نہیں رکھتے کیا تم لولہے لنگڑے ہو طاقت نہیں رکھتے ہاں؟ للہے لنگڑے ہو کیا چلتے پھرتے تو کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں طاقت نہیں رکھتے چلنے پھرنے کے لیے لکھو نہیں طاقت رکھے آدا تن نہ اکلن ٹھیک ہو نہیں طاقت رکھتے آدھا تن کے اکلن بھائی اکلان تم طاقت رکھتے ہو یا نہیں یہاں سے اڑ کے امریکہ پہنچ جاؤ اکلنگ طاقت ہے نہیں گھومو پھرو لیکن آدھا تم چلتے پھرتے نہیں کیونکہ سیر سپٹے کرو تو علم کون پڑھے گا کرنا ہے کتابوں کو یاد کرنا ہے آدھا تن تم چلتے پھرتے نہیں اور نہ یہ نہیں کہ لولے لنگڑے ہو کلنگ چل پھر سکتے ہو اب بات ہی سمجھ نہیں نہیں طاقت رکھتے آدھا تنق چلنے کی زمین کے اندر یہ سب مل جاہر واس نمبر دو پہلی وش تو یہ ہے کہ اللہ کے میں بند کیے گئے ہیں دوسری بس سن کی یہ ہے کہ کسی سے سوال بھی نہیں کرتے کیا؟ جب سوال نہیں کرتے تو ناواقف واقف آدمی یہی سمجھتا ہے کہ یہ دنیا دار ہے کیا غریب ہوتے تو کیا سوال کرتے ہاں یہ کیا ہے دنیا دار ہیں سمجھے تو ان کو آپ پہچان لوگے علامت سے پہچان لو علامت سے ہاں. اللہ تعالی بسیرہ دے دے بڑی اچھی بات ہے رات ایک طالب دل میں کھڑا ہوا تھا تو میں نے پہچان لیا کہ اس کو ضرورت ہے اس کو گلے لگایا ایک طرف لے گیا میں نے کہا ہائے ضرورت ہے ہاں ہے تو میں نے ہزار روپیہ اس کو پکڑا دیا <laughs> اللہ تعالی بصیرت دے تو اللہ کی طرف سے کوئی الکا ہو جاتا ہے بالکل دیکھنے سے میں نے معلوم کر لیا ایسے شکل بتا دیتی انسان کو چلی سب عمر جائے یاد میں وہ خیال کرے جو بتا کو ہزار روپیہ دیتے بجو میرے پیچھے وہ خیال میں پڑ جاؤ کے اس طاعت دیتا ہے پھر آ کے کھڑے ہو جو خیال کیا میں نے ایک بصیرت کی بات کی ہے اچھا جی واسط نمبر کتنے ہے جی دو یا سب عمر جائے گمان کرتا ہے ان کو ناواقف دولت مند باوجہ بچنے سوال سے سوال نہیں کرتے تار بے سیما ہوم پہچان لے گا کون کون کے چہروں سے ہولیے سے چہرے اور ہولیے سے پہچان لے گا یہ کتنی واش تھی دوسری تھی نا واس نمبر دو تیسری ہے لا یسالون الناس ننا یہ ضرور لکھو عبارت لا یسالون الناس سیا فی إِلْحَافًا لا الحافا سلون کے بعد شاعن دوسرا مقول مقدر ہے اور الحافہ جو ہے نا یہ مقول مطلاق ہے پھیل معذور کا فعول إِلْحَافًا الحافا لاجا سلون شاعن إِلْحَافًا نہیں سوال کرتے لوگوں سے کسی چیز کا بھی کہ پس چمٹنے چمٹ جائیں چمٹنا پیولہ فون علافن کا کیا معنی پس چمٹ جائیں چمٹ جانا یعنی لوگوں سے بالکل ہی سوال نہیں کرتے کسی چیز کا اور چمٹنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی چمٹنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی یہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ عام والی صاحبان ٹھیک مانا نہیں کرتے وہ یہ یوں مانا کرتے ہیں کہ نہیں سوال کرتے لوگوں سے چمٹ کر عام مانا اسی طرح کیا جاتا ہے لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے تو ایسے سوال کرتے ہیں اللہ کو غلط مانا ہے کہ چمٹ کر تو سوال نہیں کرتے ایسے سوال کرتے ہیں حالانکہ اللہ نے بطلاک نقی کیا ہے کہ سوال کرتے ہی نہیں کیوں کہ پہلے لفظ کا آیا ہے سب جا لو کے سوال سے بالکل بچتے ہیں جب سوال سے بالکل بچتے ہیں تو یہاں بھی معنی کیا ہوگا کہ نہیں سوال کرتے لوگوں سے بالکل کسی چیز کا کہ فضول حکوما الحافا کے ان کو چمٹنے کی ضرورت پہ پڑتی ہی نہیں آئے اب معنی واضح ہے یا نہیں یہ خیال کرا قریش اور جو ہی خرچ کرو گے مال سے تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اخلاص پیار کرتے ہو یا کیسے چل شہید اسلام ڈاٹ کام اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام -e مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن درس حدیث اور اسلحی مواد خالق و کلی صحیح ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا مرحبا